ایک زبان دو کان ایک آدمی نے حکیم کو لکھا کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے معاملے میں بخل سے کیوں کام لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو کان اور ایک زبان دی ہے تاکہ تم سنو زیادہ اور بولو کم